الحمدللہ رب العالمین و والسلام وسلم سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى علیہ وصاب وبعد بی پچھلے دروس میں توحید کیا ہے کہ عنوان سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی اور توحید ربوبیت کا عنوان ہم نے مکمل کیا توحید الوحیت اس کے بعد ہے آج ہم اسی پر انشاءاللہ شاء کو کریں گے توحید ربوبیت یہ ہے کہ ایک انسان اس بات کو مان کر جئے کہ اللہ ہی تمام مخلوقات کا رب ہے وہی سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک ہے وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہی ہم کو رزق دیتا ہے اس کا نام توحید ربوبیت ہے اور مکہ کے مشرقین کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہمارا رب ہے وہی زندگی موت کا دینے والا خالق ہے اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں وہ مانتے تھے اسی کو مدبر مانتے تھے اسی کو عرض کا رب مانتے تھے اور وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارے جتنے بدھ ہیں یہ ہم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں یہ مقصود نہیں ہے یہ لے جانے والے ہیں تو یہ باتیں ہم نے پچھلے درست میں دیکھی تھیں آج اس سے آگے ہم بڑھ کر عبادت اور توحید عبادت اس کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ تو عبادت کیا ہے اور اسی طرح سے عبادت میں توحید کے کیا معنی ہیں انشاءاللہ اللہ آج کے درس میں ہم سیمت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی خود عبادت ہے جس کو ہم تخلیق کہتے ہیں کریشن انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اللہ ہی کی عبادت ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلق اللہ اگر اس کو لفظ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ہوگا اور نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں اگر اس کو آسان زبان میں آپ ترجمہ کریں تو مطلب یوں ہوگا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا یہاں ذکر کیا جنات اور انسان اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یہ آزاد ہیں چاہے تو دینداری اختیار کریں یا پھر بے دینی تو نفس اور آزادی ان دونوں کو ملی ہے اس اعتبار سے یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں مکلف جس کو شریک تکلیف اس کے اوپر ہے یعنی وہ پابند ہے کہ ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کا ذکر کیا جن کا پہلے کیا انسان کا بعد میں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو انسان سے پہلے جنات موجود تھے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں یہاں پر لفظ آیا ہے لیا ابدون لیا ابدون کا اصل لفظ اس طرح سے ہے لیا بدونی تو یہاں پر میری عبادت کریں می جو ہے میری کے لیے آتا ہے لیکن عربی زبان میں جب جملہ ختم ہوتا ہے تو آخیر میں یا اس کا حضف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے لیا ابدون یا ابود نون کے ساتھ معاملہ ختم ہوتا ہے ولا وشکر تو آپ کو تخفرو نی ہے اصل میں وہ لیکن اس کو لکھا جاتا ہے کیسے تک تو یہاں پر معنی یہ کہ میری نون جو یہاں پر آیا ہے وہ اس معنی میں کہ میری وما قلق الجنا میں نے پیدا کیا جناخت کو انسانوں کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے تو یہاں پر اللہ تعالی نے انسان اور جنات کی تخلیق کی غرض و وغیر غرض غائط مقصود اس کا کیا ہے یہ بتلا ہے اس کی پیدائش میں حکمت کیا ہے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اب دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ سارے انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہیں جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں خود کہا کہ ولا ان تم آبد آبد تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ مشرقین اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اس لیے کہ توحید والی عبادت وہ تھی نہیں وہ شرک والی تھی تو گویا کہ عبادت نہیں اللہ تعالی نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس مقصد سے پیدا کیا ہے لیکن چونکہ انسان آزاد ہیں تو کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو یہاں پر اللہ نے بتلا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب چاہے انسان عبادت کرے یا نہ کرے مقصد سے وہ ہٹ جائے گا اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو ایک انسان اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اب اللہ کی عبادت کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی بھی عبادت کرے اور ایک ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے سب کی کرتا ہے بتوں کی بھی کرتا ہے خبروں کی بھی کرتا ہے اور اللہ کی بھی کرتا ہے لیکن یہ طریقہ اللہ کو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت ہو تو اسی کا نام توحید عبادت ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے دونوں چیزیں ہونا چاہیے کوئی کہ اللہ کی عبادت کرے یہ توحید ہے یا نہیں ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے یہ توحید ہے یا نہیں یہ سوال ہے مطلب آپ لوگوں کے لیے ہے نہیں ہے ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے یہ توحید نہیں ہے ایک آدمی اللہ ہی کی عبادت کرے یہ کیا ہے توحید ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مٹھائی کا ڈبا آپ سادہ مثال اس کو سمجھنی ہے آپ کے پاس مٹھائی کا ڈبا ہے اور آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا آپ نے بچے سے کہا چچا کو مٹھائی دو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ان کو دو باقی کسی کو مت دو اس کے بعد مامو بھی آ اس کے بعد دادا اور نانا بھی آ تو آپ بچے کو پھر سے کہہ سکتے ہیں دادا کو دو نانا کو دو خالو کو دو تو کسی ایک کا تفر آنے میں باقی کی نفی ہوتی ہے نہیں لیکن اگر یہ کہا جائے یہ لو کاغذ اور یہ صرف دادا جان کو دینا تو اس کا کیا مطلب ہوا کسی اور کو نہیں دینا تو توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے لیے ہاں باقی سب کے لیے نہ تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے صحیح. لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہو وہ کہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں ہاں میں قبروں پہ بھی جھکتا ہوں اور دوسری بھی چیزیں کرتا ہوں تو وہ جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کا انکار نہیں ہے اس میں تو ایک آدمی توحید کا اہتمام کرے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے تو باتیں کتنی ہوئی کام کتنے ہوئے ایک اور دو اللہ کی عبادت کرے آدھا ہوا ایک اور بچہ ہوا کیا ہے اور کسی کی عبادت نہ کرے تو یہ توحید ہے یہ دو چیزیں مل کے توحید بنتا ہے لیکن پہلا یا اگر کوئی لے لے اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کی بھی عبادت کرے تو کیا یہ توحید ہے لیکن وہ آدمی تو کہہ رہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں نا لیکن ہم کہیں کہ تو آدھا کام کیا تو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت چھوڑتا نہیں ہے تو कुछ یہ ہوا کچھ کرنا ہے کچھ چھوڑنا ہے ان دو کو جمع کرنے سے توحین بنتی ہے یہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے پیدا کیا ہے کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں جیسے ایک انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا مطلب وہ ناکام ہو گیا لہذا جب تک کہ تومید نہ ہو عبادت کرنے والا انسان ہوتا ہے نہیں آئیے دیکھتے عبادت, کی عبادت کیا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے تعریف کا مطلب ہوتا ہے ڈیفنیشن عبادت کس کو کہتے ہیں ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت اس من عبادت ایک جامع لفظ ہے جامع شامل ایسا ایسا لفظ جس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپریہنسو انکلوسو کہ عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کون سی چیزیں آگے بتا رہے ہیں لکھ لیب بو لو وائی عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ سارے اعمال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ پسند کرتا ہے وہ سارے عبادت میں شامل اور داخل ہیں من الاقوال والاعمال چاہے وہ زبان سے کی جانے والی عبادات ہوں اقوال ہوں یا اعمال ہوں بدن سے کیے جانے والے اعمال ہوں اباہر ول چاہے ظاہر والے ہوں یا باطن والے ہوں کہتے ہیں کہ العبادت اس منجام ہے لکھل ابا من القوال ومال اباحر واسر آدمی کے امال کو اگر آپ تقسیم کریں تو یا تو امال واحری ہیں یا باسری ہیں یا تو وہ اقوال ہیں یا پھر امال ہیں اعمال میں دو ہوتے ہیں قلب اور جسم اور اقوال کو الگ کیا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں قول و عمل تو خود قول بھی تو عمل میں آتا ہے لیکن اس کی ایک خاص نسبت کی وجہ سے اس کو الگ کیا جاتا ہے تو کل ملا کے ہم دیکھیں گے کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے نمبر ایک عبادت کی پہلی قسم ہے کلبی دوسری بدنی یا سمجھ لیجیے جس کو ہم لسانی یا زبانی تیسری بدنی چوتھی مالی پانچویں ترکی ترکی نہیں ترکی یہ پانچ قسم عبادات کی ہیں ہماری جتنی عبادات ہیں ان کو اگر آپ سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو ان پانچ میں سے کسی ایک میں آئے گا باہر نہیں جائے گا دیکھ ہیں نمبر ایک کلو بادات ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں ہم اللہ تعالی کی بات پر یقین کرتے ہیں اللہ پر توکل کرنا اعتماد کرنا اللہ سے امید رکھنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کہا ہے کہاں ہوتی ہیں آدمی کے دل میں یقین ڈر محبت امید اور اس طرح کی جتنی توقل ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں دل میں ہوتی ہیں تو یہ بھی عبادات ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کا بھی حکم دیا ہے ہم انشاءاللہ شاء اللہ جب الصول الطلاح کا درس لیں گے اس میں ساری چیزیں تفصیل سے آئیں گے ابھی نہیں لیا جا سکتا اس کو اجمالن اب لینا پڑے گا تو ایک عبادات کی وہ قسم ہے جو دل سے کی جاتی ہے عبادات صرف دل سے نہیں ہوتی ہیں دل سے بھی ہوتی ہے تو ایک ہے قلبی تو آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا اس پر ثواب ملے گا کہ نہیں یہ معلوم کیسے پڑا عبادت ہے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے انکن تم و منی ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی مانگ والے ہو تو, تو اللہ نے اللہ سے ڈرنے کا کیا کیا حکم دیا ہے اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو یہ کیا ہے یہی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدہ کیا وہ علی من خواب اور اب بھی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنت تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر اللہ کی طرف سے ازر کا اور انعام کا وعدہ ہے ایسی کئی چیزیں کہ اللہ سے محبت اس کا اللہ نے تذکرہ کیا اللہ پر یقین اللہ تعالیٰ پر توقل تو اللہ نے اس پر تعریف کی اس کے اوپر ازر کا وعدہ کیا اس کا حکم دیا تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی قلبی عبادات دل سے کی جانے والی عبادات نمبر دو زبانی یا لسانی جیسے اللہ تعالی کا ذکر کرنا سبحان اللہ الحمد لا الہ الا اللہ،, اللہ اکبر یا اذان دینا یہ سارے اعمال یا لب اللہ تو یہ ساری چیزیں جو زبان سے کی جاتی ہیں قرآن کی تلاوت یہ ساری عبادت کہاں سے کی جاتی ہیں زبان سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے ان تم تو ذکر اللہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو معلوما کہ زبان سے ذکر کرنا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نماز میں سرد کر رہے ہیں ارقامت ہے اذان ہے اسی طرح سے امر بالمعروف ہے نہیں نہ منکر ہے بلائی کی تلقین برائی سے روکنا یہ سب چیزیں کیا ہیں زبان سے کیے جانے والے اعمال ہیں تو یہ لسانی عبادات ہے نمبر تین بدنی عبادات جن میں بدن کا خاص غخل ہے مثلا اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ رہا ہے زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے لیکن بدن بھی اس کے ساتھ شامل ہے ہاتھ باندھ کے وہ قوم کھڑے رہو اللہ کے آگے فرما بردار غلام بنے ہوئے تو اب یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ کھڑے ہونا کیا ہے یہ بادت ہے کھڑے ہونا کس کا عمل ہے بدن آدمی کا صحیح کر رہا ہے حج کے لیے طواف کر رہا ہے اللہ کے دین کی خاطر دوڑ بھوک کر رہا ہے کسی غریب بیوہ یتیم اور کسی بیمار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے دین کی دعوت کے لیے چل پھر رہا ہے تو یہ کیا ہے رسب ہم اویرا تو یہ ساری چیزیں جو جسم سے کیے جانے والے اعمال دوڑ دھوپ عمل یہ سب کیا ہے ہاتھ سے بیٹھ کے قرآن لکھ رہا ہے رات میں جاگ جاگ کے حدیث لکھ رہا ہے اور دین کی باتیں نقل کر رہا ہے یہ سب کیا ہے یہ, یہ بدنی اعمال ہے کوئی کرا لگایا اس نے دین کا درس ہے یا قرآن کی تلاوت ہے یا اب جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں کان سے کیا کر رہا ہے دین کی بات سن رہا ہے تو کون سا عمل ہے یہ بیٹھ ہے جی چاہ رہا ہے کہ باہر جاؤں سو جاؤں تھکا ہوا ہوں لیکن کیا ہو رہا ہے نہیں دین کی بات سننا ہے یہ جو بدن کو لگائے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ دین کی خاطر کیا ہوا عمل ہے یہ عبادت پیش آئے تو یہ بدنی عبادات میں آتا ہے مالی عبادات اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا چاہے ہاتھ سے زبان سے یا اشارے سے جیسے کسی کے پیسے ہوں بے دو اشارے سے بول دیا اب پیسے اس کے اکاؤنٹ میں سے دوسرے کے اکاؤنٹ میں گیا اس کی تیجوری سے دوسرے کے لیے گیا تو پیسہ اس نے خرچ کیا زکوٰۃ صدقات یا اسی طرح سے عقیقے میں خرچ کیا یا اسی طرح سے بہت ساری نیکی کے کام ہیں مسجد کی تعمیر ہے دین کے لیے دعوت کے لیے جو بھی خرچ کرنا ہے یہ سارے خرچ کیا ہے مالی عبادات میں سے نمبر پانچ ترکی عبادات یہ کیا ہے اللہ کی خاطر کسی چیز کو ترک کرنا جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان آ گیا جیسے آپ نے روزہ رکھا اللہ کی خاطر اب آپ کیا کر رہے ہیں اس کو ترک کر رہے ہیں نہیں تو جو چھوڑنا ہوتا ہے اس کو ترک کرتے ہیں کہ آپ صبح سے لے کے رات تک طلوع شہر سے لے کے مغرب تک آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں پانی نہیں پی رہے ہیں آپ نے اللہ کے لیے ترک کیا تو یہ جو ترک کرنا ہے یہ بھی عبادت ہوتا ہے ایک انسان کا تقوی اختیار کرنا شراب نہیں پینا جوا نہیں کھیلنا جھوٹ نہیں بولنا زنا نہیں کرنا یہ ساری برائیاں نہیں کرنا غیبت نہیں کرنا یہ سب اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے ترک کر رہا ہے تو یہ جو ترک کرنا ہے وہ عبادت میں شامل ہے اس پر ثواب ملتا ہے اس کو اگر واقعی وہ ترک کرتا ہے اس کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی بدھ بیوی سے صحبت کرنے میں تم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا اس کو ثواب سبقہ کا کہ ہاں اگر یہ آدمی اگر اس کو حرام میں سرف کرتا زنا کرتا مثلا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا کہا کہ ہاں تو کا ویسی جب اس نے حلال اختیار کیا حرام کو چھوڑ کے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے تو ایک انسان جب اللہ کی خاطر برائی کو چھوڑتا ہے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے لی اجزی انہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کیوں آگے کیا الفاظ ہیں من اجلی بندہ میری خاطر اپنی شہوت اپنے کھانے اور اپنے پینے کو چھوڑتا ہے تو اس میں چھوڑنا اللہ کی خاطر شرابہ جو آدمی جھوٹی گواہی جھوٹی باتیں اور جھوٹا عمل نہ چھوڑے باطل عمل نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ کی خاطر اپنا کھانا پینا چھوڑے رہے مطلب اللہ کی خاطر برائیوں کو چھوڑنا بھی ایک مطلوب چیز ہے اسی کا نام کیا ہے تکوا اسی کا نام تکوا ہے تو تکوا کیا ہے تکوا اللہ کی خاطر ترک کرنا ہے اللہ کی خاطر چیزوں کو برائیوں کو چھوڑنا ہے تو اس طرح سے پانچ چیزیں یہ عبادات میں آتی ہیں دل سے آپ شروع کیجیے زبان دل زبان پھر بدن پھر مان اور ترک تو ابن اللہ سین نے کہا کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور یہ عبادت کیسی ہوں گی کہتے ہیں کہ من الاقوال والاعمال زبان سے کی جانے والی دیکھیں آ اور بدن سے کی جانے والی اعمال لیکن پھر اس میں اور تقسیم کر رہے ہیں کی کیونکہ امال میں دونوں آتے ہیں عمل دل کا بھی ہوتا ہے اور بدن کا بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابا ہر چاہے وہ امل ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو تو اس میں دل آ گیا اس میں قول آ گیا اور اس میں بدن آ گیا پھر آپ چاہے تو ترک اور مال کو اس کے تابع کر دیں گے کیونکہ آپ پھر جب مال ترک کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی بدنی ہو گیا بعض اوقات عبادت جمع ہو جاتی ہیں ایک ساتھ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے لیے ذکر کر رہے ہیں یہ کون سی عبادت ہو گئی زبانی اور آپ رکو اور سدا کر رہے ہیں یہ کون سی ہو گئی بدنی بدنی اس میں مالی نہیں آئے گا ہاں اس کے خارج میں آئے گا کہ آپ نے حلال لباس خریدا اور پانی آپ کے پاس نہیں تھا تو پانی کی ایک بوتل خریدی وزو کے لیے تو یہ اس کے خارج میں ہوا لیکن داخل میں داخل میں مالی چیز نہیں آتی ہے تو بعض بات میں جیسے حج ہے بہت کچھ جمع ہو جاتا ہے حج میں سب جمع ہو جاتا ہے تقریبا کل بھی دل میں نیت ہے اللہ کے گھر کی دیدار کی اور اللہ کے کی رضا کی تمنا ہے زبان لبع زبان سے بول رہا ہے تلبیہ کر رہا ہے اور اسی طرح سے بدن ہے طواف ہے سعی ہے اور اسی طرح سے اس کے اندر مال خرچ ہو رہا ہے پلین کا ٹکٹ اور ٹورسٹ سب جو بھی دے رہا ہے اس کو کون ٹور تو وہ بھی اس میں خرچ کر رہا ہے اور ترک بھی اس میں ہے کہ پھر ناخن نہیں کاٹے گا باغ نہیں کاٹے گا اور اس کے اندر کی کسی جی کو تکلیف نہیں دے گا تو ترق بھی اس میں آتا ہے تو حج میں ساری عبادات شامل ہو جاتی ہے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسی لیے حج کے بارے میں کیا ہے کہ جو حج کرے اور اس میں پس کو کجور سے اور جھگڑے فساد سے بچا رہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا علماء کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے حج کبیرہ گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بول سکتے کبیرہ گناہ نہیں ہے لیکن صغیرہ اس کے اوپر نہیں بول سکتے آپ تو نہ چھوٹے نہ بڑے ایک دم بالکل گنا کے پاک جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے ایک انسان حج سے لوٹنے پر ہوتا ہے بشر سے کہ وہ حج پکنک نہ ہو بشر سے کہ وہ حج واقعی عبادت کے لیے ہو شہرت کے لیے نہیں ہو کہ پہلے ہی سے پلین میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں لوٹوں گا تو میرا نام کیا ہوگا فلاں ابن فلاں الحاج تو خوشی ہو رہی ہے اس کو میرے نام کے ساتھ حاج لگے میرے دادا کو بھی لگتا تھا اب میرے کو بھی لگے گا تو یہ کوئی, یہ کوئی طریقہ ہے تو اس کو دنیا میں الحاج ہو جائے گا اور آخرت میں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا کوئی عبادت شماری نہیں ہوگی تو بہرحال اس اس کال سے بات معلوم ہوئی اور پانچ چیزوں کی تقسیم اس میں ملی ہم کو قلبی لسانی بدنی اور مالی اور ترقی یہ پانچ قسم کی عبادات ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے آگے تفصیل اس کی آئے گی اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لفظ الٰہ کے کیا معنی ہے ہم جب کہتے ہیں کہ لا الٰہ الا اللہ تو الٰہ ان کی کیا معنی ہے الٰہ کے معنی معبود کے ہیں معبود کے معنی وہ جس کی عبادت کی جائے تو الٰہ کے معنی معبود کے ہیں اس کی کیا دلیل اور اللہ کو جب ہم الہ مانتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی اس کی کیا دلیل ہے آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسل من قبل کا من رسول اللہ ہو لا اللہ فیب کیا بات ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے وَمَا أَرْسَلْنَا ارسلا کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بھیجنا اسی پر سے لفظ ہے اور رسول جو پیغام لے کر جائے جس کو کسی نے بھیجا ہو اس پر سے لفظ بنا ہے مرسل مرسل مرسلیم سلا من مرسلیم مرسل بھیجا ہوا مرسل بھیجنے والا اللہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے بھیجا رسولوں کو تو رسول کے معنی پیغام لے کر جانے والا یا کوئی چیز لے کر جانے والا تو وما ارسلنا قبل کا میر رسول اے نبی آپ کے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اللہ نوخی الحی وحی, وحی کے معنی ہوتا ہے خفیہ پیغام وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ پیغام تو ہم نے اس کی طرف وہی کی ہر رسول کی طرف کہ لا الہ الا انا میرے سوا کوئی الہ نہیں تو تم میری ہی عبادت کرنا اس میں کئی باتیں سیکھنے کی نمبر ایک اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہر ایک کے پاس ہم نے یہ وحی یہ پیغام بھیجا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم سب میری عبادت کرنا اسے بات معلوم ہوئی کہ توحید سارے رسولوں کی طرف بھیجا ہوا پیغام ہے اللہ نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کے پاس یہ میسج ہم نے بھیجا تو معلوم یہ ہوا کہ توحید سارے نبیوں اور رسولوں کی طرف بھیجا ہوا پیغام ہے کسی ایک کو بھی اللہ نے چھوڑا نہیں ہر ایک کو میسج بھیجا توحیل کا لیکن آخری جو جملہ ہے کس کو سمجھنا ہم دو ہے؟ لا الہ الا انا انا میں عربی زبان میں انا کے کیا معنی ہوتے ہیں انا میں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا میرے سوا کوئی الہ نہیں فیبودون تو تم میری ہی عبادت کرنا معلوم ہی ہوا کہ اب اس کو سمجھیے لا الہ الا, الا انا میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فیبدون تو تم میری ہی عبادت کرو یعنی فہبود تم میری ہی عبادت کرو معلوم ہی ہوا کہ یہ ہے اس لیے یہ کہا جا رہا ہے جیسے کوئی کسی سے کہے کہ لیٹ آؤ تو کام سے نکال دیں گے اس لیے ٹائم پہ آؤ تو بعد والا جملہ پچھلے سے جڑا ہوتا ہے تو ایسا ہے اس لیے ایسا کرو جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی ایک تاریخ تک ہم کو پورا سامان کمپنی کا کلا کو مال پہنچانا ہے لہذا جلدی کام کرو ٹائم کم ہے اپنے پاس تو کسی ایک چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے کسی ایک چیز بیوی شوہر سے کہ مثلا آپ شوہر ہیں لہذا میری ضروریات پوری کیجیے کھانا پینا لباس وغیرہ وغیرہ تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے لہذا آپ کو میری ضرورتیں پوری کرنی پڑیں گی تو پہلی چیز کا تقاضا دوسری چیز ہے چونکہ ایسا ہے اس لیے ایسا کرنا پڑے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں لہذا تم کیا کرو اللہ ہی کی عبادت کرو میرے سوا کوئی الہ نہیں تو تم میری عبادت کرو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے ہم اب آسان جملہ بنا کے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ لا الہ الا اللہ الا سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں کوئی آدمی اگر آپ سے آ کے کہے لا الہ الا اللہ سے کیا چاہا جا رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ سے چاہ جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یہ یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اللہ کس وقت کسی سے کچھ نہیں ہوتا یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ نہیں ہے یہ الحمدللہ رب العالمین کا تقاضا ہے کیونکہ اللہ رب ہے اس لیے یہ مانو کہ اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے جلاتا ہے مارتا ہے اللہ تعالی سارا نظام چلاتا ہے تو یہ رب ماننے کا تقاضا ہے الہ ماننے کا تقاضا کیا ہے رب اس سے پہلے ہم نے دیکھا رب مانا تو کیا ماننا پڑے گا اللہ کلاتا اللہ پلاتا اللہ زندگی دیتا ہے اللہ معب دیتا ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ سارا نظام چلا رہا ہے یہ رب ماننے کا تقاضا ہے لیکن جب الہ اللہ کو ہم نے مانا ہے تو کیا ماننا پڑے گا اور کیا کرنا پڑے گا تو اللہ نے فرمایا فیبدون جب مجھ کو الہ مانا ہے جب الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرو ہم اب ایسا کہیں گے لا الہ الا اللہ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو سچا معبود مانے اور موت تک صرف اللہ کی عبادت کریں سمجھ آ رہی بات اگر ہم سے کوئی پوچھے لا الہ الا اللہ کا مقتضا کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے اس سے کیا چاہا جا رہا ہے یعنی ہم جب لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے ہمارے اوپر کیا بائنڈنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے کیا ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کی بجائے کسی اور کو معبود معبود حقیقی نہ مانیں اور دو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں تو یہ اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ میں ہی اللہ ہوں تو یہاں اللہ کو اللہ نے کس سے جوڑا عبادت سے اللہ نے کس کو جوڑا یہاں پہ کہا کہ اللہ میں ہوں تو عبادت میری کرو تو معلوم یہ ہوا کہ جو الاح ہے وہ معبود ہے جو اللہ نہیں وہ معبود نہیں تو الاح کے معنی کیا ہیں معبود کے کہ اللہ الاح ہے یعنی اللہ کون ہے معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا مطلب کیا ہے معبود کے معنی کیا ہے جس کی عبادت کی جائے تو کیا اللہ کے سوا لوگ نئی دنیا میں جو پیڑ اور چاند اور سورج اور پتھروں کی عبادت کرتے ہیں کیا ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں تو وہ جو چیز جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ ان کے کیا ہو گئے معبود ہے کہ نہیں کن کے مابود ان کے مابود انہوں نے ان کو معبود بنایا تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم کس چیز کا انکار کر رہے ہیں وجود کا یا اتخاب کا ہم جب انکار کر رہے ہیں تو ہم کیا کر ہیں اللہ کے سوا کسی معبود کا وجود نہیں نہیں ہمیں کہہ رہے ہیں موجود تو ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں لیکن وہ حق نہیں رکھتے ہیں پتھر کہ ان کی پوجا کی جائے ان کی عبادت کی جائے وہ پتھر وہ پیڑ وہ سورج چاند اس بات کے حقدار نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جائے اسی لیے جب لا الہ الا اللہ کو بتلایا جاتا ہے ترجمہ کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے ترجمہ کیا ہوگا اس کا صحیح اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے جھوٹے معبود بہت ہیں لیکن سچا معبود صرف اور صرف ایک ہے تو لا الہ الا اللہ کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف کسی کی عبادت کریں اللہ کی عبادت تخلیف عبادت تخلیف کا مطلب ہوتا ہے خالص بنانا ملاوٹ سے پاک کرنا یا جس اخلاص آپ بھی کہہ سکتے ہیں خالص کرنا اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنا اس کے کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وبود اللہ اللہ کی عبادت کرو ولا تشریکو بھی شعیٰ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک مت کرو عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان کی ریسیا کی نفی اس کا کیا نفع ہوتا ہے تیم قاعدہ یہ ہے ان کی راہ پیسیا کن یا پیسیا کی نفی تعم یعنی جب نکر منا کے جملے میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ساری چیزیں شامل ہیں یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت مطلب. کرو یہ مطلب ہے اس کوئی بھی چیز ندی ولی آسمان زمین پیڑ پودے پتھر فرشتے جن باپ دادا نفس کوئی چیز نہیں کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک مت کرو اس کی عبادت میں کہ اللہ کی بات اب اب دیکھیے اللہ تعالی نے صرف اتنا نہیں کہا وحمد اللہ چھٹی بلکہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جملے دو ہیں یہ ایک یہ دو حکم دو ہیں ایک حکم کیا ہے اللہ کی عبادت کرو اگر توحید یہ ہوتی تو بات ختم ہو جاتی توحید یہ نہیں توحید اگلی چیز اگر نہیں کی جائے گی تو توحید نہیں ہوگی صرف اللہ کی عبادت کرنا توحید نہیں ہے اگلی چیز جیسے میں نے شروع میں بتایا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرنے سے بچو تو یہ جب دو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تب جا کے توحید ہوتی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا دو اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تو کوئی بھی آپ سے توحید کی تعریف پوچھے آپ یہ نہیں کہیں گے توحید عبادت یہ کہ بس اللہ اللہ کی عبادت کی جائے نہیں اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سوا باقی سب کی عبادت سے بچا جائے ان دو چیزوں کو جب آپ جمع کریں گے تو اس کا نام کیا ہے توحید اب اس میں دو حصے ہیں نمبر ایک اسباس اور یہ ہے نفی اس میں کیا ہے وہ آپ دو اللہ کی عبادت کرو تو یہ پوزیٹیو سینٹنس ہے یس والا ہے ولا تشریقو بھی ہی یہ نو no والا سینٹنس ہے تو اس میں یس yes ہے اس میں نو no ہے یس yes اور نو no جمع ہو کے توحید بنتا سمجھا جب تک آپ یس اور نو دونوں جمع نہیں کریں گے توحید نہیں بنے گا کلمہ دیکھو اپنا کیسا پڑتے آپ اللہ معبودنا یہی کلمہ ہے نا اپنا نہیں کیا کلمہ اپنا لا یہ وہ لا نہیں ہے اردو والا یہ عربی والا لا لا کا مطلب کیا آتا ہے لا لا الہ الا اللہ تو یہ کیا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہاں لیکن اللہ ہے تو اس میں دو چیزیں ہوئی ایک ہو گیا منفی جملہ جس کو آپ کہیں گے نفی اور دوسرا ہو گیا پازیٹیو جملہ جس کو آپ کہیں گے اثبات بات پازیٹو نگیٹو پازیٹو دو جملے جب تک کہ نہیں ملتے ہیں تب تک کہ توحی صحیح نہیں ہوتی ہے اللہ معبود ہے اور کوئی نہیں تو اللہ معبود ہے بھائی ٹھیک ہے یہ توحید ہے نہیں تو دوسرے کی بھی کر سکتا عبادت کیا مشرقین اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے وہ اللہ کو معبود مانتے تھے لیکن اللہ کے سوا دوسروں کو بھی مانتے تھے تو توحید نہیں ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی اللہ کو مانتے نہ دوسرے کو نہیں ماننے کا دوسرے معبود نہیں معبود کون ہے اللہ ہے تو جب تک کہ اللہ کو معبود مان کے دوسروں کے معبود ہونے کا انکار نہ کرے تب تک کہ یہ توحید والا نہیں ہوتا ہے وہ مشرک کا مشرک ہی رہے گا تو سب کا انکار بھی ضروری ہے چاند نہیں ستارے نہیں باپ دادا نہیں بت نہیں قبریں نہیں نبی نہیں وہ نبی ہے معبود نہیں ہے نبی ہے اقرار کس کا ہے نبی ہونے کا معبود ہے کیا نہیں ماں باپ بہت بڑے احسان کرنے والے ہیں جنم دینے والی ہیں ماں لیکن معبود ہے نہیں مالک جس کے یہاں جاب کرتا ہے تنخواہ دیتا ہے معبود ہے نہیں رب ہے نہیں تو آدمی جب تک کہ دو چیزیں نہ کرے اس کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے نفی اور اسباب آئیے آگے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا دلیلیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جمع کیا ہے آپ فرماتے ہیں من لاح اللہ جس نے کہا لا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دون اللہ وَكَفَرَ اور انکار کیا کفر کیا لا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کفر بھی کرنا ضروری ہے کیا بول رہے تبھی تو ٹھیک ہے ان کی لیکن کفر کس کا اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا اور انکار کیا اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا ہر مالح ودم اس کا مال اور اس کا خون دونوں بھی قابل احترام ہیں کوئی چھینا جبکہ اس کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے وہ حساب ہو اللہ اور اس کا حساب اللہ پر ہے اس کا دل پھاڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں زبان سے بولا نا اللہ کے اس کوئی عبادت کے لائق نہیں کیوں بول رہا سچی بول رہا جھوٹ بول رہا جان بچانے بول رہا نکاح کرنے کے لیے لڑکی سے بول رہا ہم کو نہیں معلوم لیکن یہاں کیا ہے دو چیزیں ہیں کن دو کام کرنے کے لیے کہا کلیما پڑھنا کافی نہیں ہے کلیم پڑھنے کے ساتھ ایک اور کام پڑھ, کرنا پڑتا ہے یہ کلیما پڑھنے کا کام یہ اس کے ساتھ اور دوسرا کام لا الہ الا اللہ پڑھا کہا اور ایک کام کیا اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان سب کا انکار یہ کرنا بھی ضروری ہے کوئی کہے لا اللہ ان اللہ لیکن ہم قبروں پہ بھی سدا کریں گے تو لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے نا ہم لوگ رہا لیکن دوسرا کام کرنا چاہیے تھا کیا اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کر ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی ہیں لیکن معبود نہیں ہے ان کا احترام کر لیکن عبادت مت کر عبادت نہیں تو اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان سب کے معبود ہونے کا کیا کرے انکار تب تک کہ اس کا کلمہ مقبول نہیں کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو ملنے والا ہے وہ ان دو چیزوں کے کمپلیٹ کرنے پہ ملے گا کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے اس کا انکار کرے یہ عبادت کے لائق نہیں جو کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حقیقی معبود نہیں جب تک کہ سب کا انکار نہ کرے تب تک کہ اس کا مال اور اس کی جان یعنی اس کا خون تب تک کہ محترم نہیں ہوگا اصل دیکھیں جنگ چل رہی ہے میدان جنگ میں ایک مسلمان جنگ میں دوسرے جو دشمن ہے اس کو قتل کر سکتا ہے جنگ چلے تو کیا کریں گلے ملیں گے قتل کر سکتے ہیں اور اس کا جو مال چھوڑا جاتا ہے وہ مال غنیمت بنتا ہے تو اس کی جان خون بہانا اور اس کا مال لینا جنگ میں ہر ایک کے لیے حلال ہوتا ہے لیکن جنگ کے میدان میں اگر کوئی آدمی کلمے کا اقرار کرے لا الہ الا اللہ تو اب اس کا مان اور اس کا خون دونوں بھی کیا ہو گیا آرام اس کو قتل کر سکتے نہیں اس کا مال چھین سکتے نہیں بشر سے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا کیسا ہو اس کے باطل معبودوں کے انکار کے ساتھ وہ صرف زبانی کلمہ نہ پڑھ رہا ہو بلکہ یہ مان رہا ہو کہ اب میں مانتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہے اور باقی جن کی باقی لوگ عبادت کرتے میں نہیں مانتا ہوں وہ معبود نہیں ہے جب تک کہ یہ کان دوسرا نہیں کرے گا پہلا فائدہ دے گا نہیں اسے علماء نے کہا کہ لا الہ الا اللہ نفع نہیں دیتا ہے جب تک کہ آدمی بات ان نابودوں کا انکار نہ کرے اللہ کو بھی مان رہا اور دوسروں کو بھی مان رہا پھر کلیما بھی پڑ رہا اور سو نہیں ستر ہزار کی تصویر پڑ رہا ہو. فائدہ نہیں دے گا کیوں اس لیے کہ اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کا انکار نہیں کیا تو اس میں کیا ہے اس میں اقرار ہے یہ اس بات ہے کلمہ پڑھا اور یہاں پر کیا ہے نفی اس میں انکار ہے اللہ کا اقرار اللہ کے سوا باقن معبودوں کا انکار اللہ کا اقرار باقی سب کا انکار یہ دو چیزیں ضروری ہیں یہ اقرار اور انکار مل کے بنتی ہے توحید صرف اقرار توحید نہیں ہے اقرار کے ساتھ انکار بھی ہونا چاہیے سمجھ میں آ رہی بات انکار کس کا باطل معبودوں کا قرآن میں کہاں ہے ایسا ہے کیا اللہ تعالیٰ سورت البقرہ میں آیت نمبر دو سو چھپن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پمن فقبر یہاں بھی دو کام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے دیکھیے دو دو اقرار انکار اقرار انکار آپ کو ملے گا جو انکار کرے تاوت کا یہ کیا ہے انکار اور ایمان لائے اللہ پر تو دو کام ہوئے ایک تو تاوت کا کیا ہوا انکار اور اقرار کس کا ہوا اللہ کا جو تابوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے رسی پکڑ لی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ایسا مضبوط سہارا اس کو مل گیا کہ اب یقینی طور پر یہ جہنم کے گڑے سے بچے گا اگر رسی کو تھامے رہا موت تک گڑھے سے باہر آنے تک تو بچ گیا چھوڑ دیا تو واپس کنویں میں رسی چھوڑی جاتی بھائی آپ پر تو اب اس کا کام کیا ہے رسی مضبوط ہے بھائی ٹوٹنے والی نہیں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو کب تک بارہ آنے تک اگر اوپر تک آیا لیکن پھر چھوڑا موت سے پہلے کلینا چھوڑ دیا تو واپس اوپر آیا بول نہیں سکتا نا اتنا اوپر آیا نا ابھی اس سے آگے شروع کرو نہیں واپس نیچے واپس کھائی دیں واپس کنویں کے اندر واپس گڑے میں واپس جہاندم میں تو جہان سے بچانے والا کریمہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن اس میں بھی کیا ہے انکار کس کا ہے تاغوت تاغوت کس کو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تاغوت یہ لفظ تغا سے بنا ہے تغا کا مطلب حد پار کرنا بندہ بندہ ہے چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے اس کی حد پار کر کے کوئی اس کو رب بنا لے کوئی اس کو معبود بنا لے تو یہ تاغوت ہے اس کے اپنے تصور میں اس نے ایک تاغوت گھڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تاوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا انفما یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ انکار اور اقرار دونوں کو جمع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کریم میں فرماتا ہے سورہ الزمر آیت نمبر سترہ میں والذین ان ولبین انا بلا لشر یہاں بھی ایک اور دو انکار یہ کیا ہے انکار اور یہ ہے اقرار جن لوگوں نے تاغوت تاغوت کا تاوود سے جو لوگ بچتے رہے یہ بچنا جو تاغوت سے بچتے رہے کیا بچنے کا کیا مطلب ہے ابوہا تعبوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے وہ انا ونا کسی کی طرف پلٹنا رجوع کرنا متوجہ ہونا ہونا ہونا ٹرن ہونا. کہ جو تابوت سے بچتے رہے ان کی عبادت کرنے سے اور اللہ کی طرف پلٹے انہی انہیں کی خوشخبری ہے تو کتنے کام آ رہے بار بار دو ایک تاوت کا انکار دوسرے اللہ پر ایمان اللہ کی طرف پلٹنا اللہ کے کی توحید کا اقرار کرنا یہ دو چیزیں اگر کر آدمی کرتا ہے اللہ نے فرمایا لوگ شرا بشرا خوشخبری انہی کے لیے خوشخبری ہے تو ان آیات سے بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر موحدین میں سے ہونا چاہتا ہے دو کام کرے ایک اقرار کریں اور دوسرے انکار کریں اقرار کریں اللہ کے معبود ہونے کا اور انکار کس کا تعبود کا کلین میں یہ دونوں چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ تو لا الہ میں کس کا انکار ہے سب کا ہے نا لا جب کہتے ہیں لا الہ کیا ترجمہ اس کا کوئی معبود نہیں تو اس میں کس کا انکار ہوا سب کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا نہیں انکار سب کا ہے کس کا ہے صابو کا انکار ہے نا ہر دن جب بھی کلمہ پڑھ رہے اللہ کا بھی انکار کر رہے پھر مان رہے ایسا ہوگا سب کا انکار نہیں ہوگا نا آپ یہ سب کا انکار ہے تو جب بھی کلمہ پڑھ رہے آپ جب لا اللہ بولے تو اللہ کا بھی انکار پھر چلو چلو مانتے اس کو الا اللہ ایسا ہوگا نہیں جب آپ لا اللہ کہتے ہیں کوئی محبود نہیں تو آپ کے دل میں آپ انکار کس کا کر رہے ہیں جھوٹے محبودوں کا اسی لیے اللہ نے کیا کہا میسا جو تعبت کا انکار کرے اور بلّہ اللہ, اللہ کا اقرار ہے تو لا اللہ میں سارے جھوٹے محبودوں کا انکار ہے اللہ میں اللہ کا اقرار ہے جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو اللہ کا انکار کرتے نہیں دل میں ہے ہمارے مانتے لیکن زبان سے بھی بولنے والے اِلَّا اللہ تو اب دل میں تو تھا کہ اللہ معبود ہے لیکن انکار زبان سے سارے جھوٹے معبودوں کا ہم نے کیا جب تک کہ یہ دو کام آدمی نہ کرے اس کی توحید صحیح ہوتی نہیں صرف اللہ معبود ہے بولنے سے توحید بنتی ہے نہیں بہت ممکن ہے کہ وہ یہ کہے اللہ معبود ہے اللہ معبود ہے لات عزہ منات اور نہ جانے سورج اور چاند یہ بھی معبود ہیں لیکن اللہ بڑا معبود ہے تو کیا یہ توحید ہوئی نہیں اللہ معبود ہے اور باقی کوئی معبود بننے کا حقدار نہیں ہے اس کو توحید کہتے ہیں تو اقرار و انکار کے جمع کرنے کا نام کیا ہے توحید اس کو آپ بٹھا لو اچھے سے کیونکہ اتنا ریپیٹ میں کیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یاد ہو گیا ہوگا خواب میں بھی آنا چاہیے لا الہ الا اللہ میں کیا ہے ایک اقرار ہے اور ایک انکار ہے پہلے انکار کے اقرار ہے ہاں؟ انکار ہے کس کا انکار ہے سب کا نہیں جھوٹے معبودوں کا اور اللہ میں کس کا اقرار ہے اللہ کا ہم سارے معبودوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں نہیں پتھر کے بدھ ہم کو دکھائی دیتے ہیں ہم ان کے معبود ہونے کے حقدار ہونے کا انکار کرتے ہیں سمجھ میں آ رہی بات وہ حقدار نہیں ہے لوگوں نے بنایا لیکن حقدار نہیں ہے لیکن حقدار کون ہے ایک اللہ ہے تو اس کا نام توحید الوحیت یا توحید عبادت ہے اس کو کیا کہتے ہیں توحید عبادت کہ اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا اور اس کا اہتمام کرنا کہ اللہ ہی عبادت کریں گے اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے بچنا ان دو چیزوں کے جمع کرنے کا نام کیا ہے توحید عبادت اور یہ وہ اصل توحید ہے جو بندوں سے اللہ کو مطلوب ہے اصل بگاڑ اسی میں آتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے جناب کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا تو معلوم ہے کہ توحید عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا سارے بندوں کو تو میری عبادت کے لیے کا مطلب میری بھی یا میری ہی میری ہی تو اس میں خود یہ بات موجود ہے میری عبادت کے لیے پیدا کسی اور کی اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائیں یہ توحید کی دوسری قسم ہے جس کو ہم نے سمجھا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم توحید اسماں و صفات جو تیسری قسم توحید کی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے اقوال حالا اور سب اللہ علی و رقم